الائیبادی امان آباد معرفت نبی کے متعلق نبی کی معرفت پانچ چیزوں کے معرفت اور علم پر موقف ہے جن میں سے ہم نے سارتاً بتایا کہ ایک کہ نبی کی حسب نسب معلوم ہو نفی کی نبی کی جائے ولادت اور آپ کی زندگی کا علم ہو کتنے زندگی آپ کی تھی اسی طرح سے آپ کی زندگی کے بھی دو پہلو قبل الحجرہ اور بادل ہیجرا کا علم ہو کہ نبوت کی زندگی کتنی تھی اور نغوت کے بعد کی زندگی کتنی تھی پھر یہ بھی ہونا چا... علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کس طرح نبی بنایا اور کس طرح سے رسول بنایا اور اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا لے کر کے بھیجا اور کیوں بھیجا آپ کو اللہ نے آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا اور کیوں آپ کو نبی بنا کر کے دنیا والوں کے پاس بھیجا ان تمام چیزوں کی معرفت ضروری ہے اور آخر میں بات رکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھیجا ہے اے آپ کو جو رسول ہو پہ نمبر بنا کر کے بھیجا جو آپ کو پیغام لے کر کے بھیجا وہ ہے شرک سے لوگوں کو جنانا اور توحید کی دعوت دینا بات یہاں تک پہنچی ہوئی تھی اب یہ جو پانچ چیزیں جن کا علم ہونا ضروری ہے ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل کیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ علم بھی ہو اور علم دلیل کے ساتھ ہو ہمیں مسئلہ بھی معلوم ہو اور اس مسئلے کی دلیل بھی معلوم ہونی چاہیے تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نئی محمد اللہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے اس سور مدثر کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدثر ورب کا فکبر وتا ورجا تحجر ولا تمن کستقر ولی ربی کا یہ چھ آیات ہیں اللہ تعالی نے چھ پیغام چھ باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان آیتوں کے اندر اور انہیں کو سمجھیں یاد رکھیں یہی معرفت نبی کا مقصد ہے یا اوہل مدثر کمف عنزل نمبر دو و ربا کا فقبر نمبر تین کا فتح نمبر چار فاجر نمبر پانچ تمنون تستقصر اور نمبر چھ ولی ربی کا تصویر یہ پانچ باتوں کا چھ باتوں کا حکم اللہ نے ان آیتوں میں دیا جس میں تمام آپ کے سوالوں کا جواب موجود ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ جس کا حکم دیا اپنے نبی کو یا عیبل مدس سے کہ پکارا فرما اے نبی اب وقت آ گیا کہ آپ اٹھئے کھڑی ہوئیے کمر بستہ ہو جائیے تو اور اپنی قوم کو آپ ڈرائیں لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو بتائیں اس کا کیا مطلب ہے اشارہ تن ہم نے بتایا تھا کم و اندھیر آپ پوچھیے لوگوں کو ڈرائیں کیا مطلب ہے ڈرانے کا پوری دنیا خصوصاً پورے عرب اور وہ بھی آپ کی قوم اہل مکہ ہر قسم کے شرک گت پرستی شرم پرستی وسن پرستی میں مبتلا دین ابراہیمی کو ختم کر چکے ہیں اب ان لوگوں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے آگاہ کر دیجئے بتا دیجیے متنوع کر دیجیے اگر آپ نے شرک کیا اگر تم لوگوں نے شرک کیا اور میری بات با, سن کر کے شرک کو نہ چھوڑا باز نہ آئے تو پھر اس کا انجام جہنم ہوگا دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہوگی قوم دن آپ لوگوں کو شرک سے کفر کے انجام سے ڈرائیں کہ کفر کا شرک کا انجام دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں جہنم ہوتی جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے جگانا اتنی خطرناک چیز سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں متنوع کریں اور لوگوں کو ڈرائیں اور پھر توحید کی دعوت دیں توحید کی, کی طرف بنا توحید کی دعوت دیں اور اس کے لیے لفظ کمبھ استعمال ہوگا جس میں کمر دچھتا ہو جائیں جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں ساری کوشش توحید کے پھیلانے اور شرک کے مٹانے میں آپ ختم کر دیں اور ساتھ ساتھ یہ ہو کہ قوم کی ہمدردی امت کی اسی کو کہا گیا انزار انزار کے مانے انزار کے معنی کسی غلط کام کے انجام سے لوگوں کو ڈرانا اور روکنا پیارے نبی ساری زندگی اسی میں گزار دیے اور لوگوں کا شرک دیکھ کر کے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی کیوں شرک کا انجام جہان نم ہے آپ اتنی کوشش کرتے اور لوگ جو ایمان نہ لاتے شرک جیسے خطرناک چیز کو فرق چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے اپنے آپ کو جہانب کا ایندھن بناتے یار نبی کو بہت تکلیف ہوتی قرآن پاک کی آیت فلاں اللہ کا باخا کالا آسارو بحاد اے نبی معلوم پڑتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے اپنے خوف و شر پر ڈٹے رہیں گے تو آپ تو معلوم پڑتا ہے کہ ان کے پیچھے اپنی جان ہی دے دیں گے اس قدر نبی علیہ سلاد اسلام کو فکر کی اس فکر کے ساتھ آپ ساری زندگی قوم دعوت دیتے رہے صحیح بخاری کی روایت ہے ایک دن نبی علیہ سلاسلم بہت ہی غمگین بڑا گمزدہ غم بڑے اداس آنکھوں میں آسو چہرہ مرجھا ہوا پریشانی کا عالم اس طرح سے آپ بیٹھے ہی تھی تھے حضرت جابید بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالان ہم نے دیکھ لیا کہ پتہ نہیں آج اللہ کے نبی کو اتنا ناراض ہیں کیا ات پریشانی آپ کو اتنا زیادہ غمز تھا چہرے کی رنگ بدلی ہوئی آنکھوں میں آسو بھرے ہوئے پریشان اتنا آپ کیا ہو گیا جو اتنا آپ پریشان ہیں آپ اس پریشانی کو دیکھ کر کے جہاں بھی گلّہ رضیغ اللہ تعالیٰ وہ کہتے مجھ سے نہ رہا گیا میں نے آگے پڑھ کر, بڑھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے گمزدہ پریشان ہیں کیوں آپ اس طرح سے مجھ, اتنے الجھن میں ہیں کون سی پریشانی آ گئی آپ کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے آج پتا چلا ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ ہے اور وہاں ایک بت ہے جس, جس بت کی پوجا کر کے لوگ جہانب میں جا رہے ہیں مجھے اس کی فکر ہے کہ آخر ان کو جہنم سے کیسے بچایا جائے عزیز اونال ہی ماں علی تم ہری سنالی می یہ تھا رہلا فریدا یا پہلا حکم جو اللہ نے آپ کو دیا یا مدت سر قم اندر آپ اٹھیے اور اپنی قوم کو لوگوں کو اللہ کے بندوں کو شرک سے ڈرائیے شرک کا انجام بیان کیجئے اسے انہیں آگاہ کریں متنوع کریں ڈرائیے اور توحید کی بشارت سنا کر کے توحید پر ان کو لانے کی فکر کیجئے. اب آپ کا یہ کام ہے اور ساری زندگی نبی اس پر لگا دی تقریبا اس کام میں آپ کے اس دعوت پر تقریبا دس بارہ سال گزر گئے قوم کے پیچھے ایک ہی بات اے لوگوں کو الہ الا اللہ تفلحو دس سال تک آپ صرف توحید پر مکے میں رہ کے محنت کرتے رہے قمف اندر برآمد کیا دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے جس کا ہمیں اپنے نبی کو دیا پہلا حکم تھا کمف عندر دوسرا تھا غرب کا فقبر اے نبی آپ اپنے رب کی عظمت بیان کریں عظمت اپنے رب کی کبریائی بڑائی جا ہو جلال اور اپنے رب کی عظمت بیان کریں اپ واضح کریں کہ پوری کائنات میں اللہ جی کی کوئی مخلوق نہیں ہے اسی سے سب سے بڑا عمل قدم قدم پر جو اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا وہ ہے اللہ اکبر تکبیر جس کو ہم کہتے ہیں اذان میں یہی تکبیر نماز میں یہی تکبیر اقامت میں یہی تکبیر نماز کا ایک رکن ادا کرنے کے بعد دوسرے رکن جانے سے پہلے پہلے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر ماہ اکبر اسی آیت پر عمل تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جلالت جس کے جس کا حکم اس آیت میں دیا ہے اس کے لیے پانچ چیز کم سے کم پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالی کی عظمت خاص طور سے بیان کرنی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے لوگوں کے دل و دماغ میں پروش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورب کا نمبر ایک آپ یوں سمجھیں کہ قرآن میں پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں جس جہاں جہاں ہم میں سے ہر انسان کے لیے ضروری کرب کی عظمت اور کی بجائی کا اعلان کریں نمبر ایک انسان جب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرے ربوبیت توحید تین قسم کی توحید ہے ربوبیت الوہیت اور اسماوس ربوبیت کا مطلب رب کا پہلا جو مسئلہ تھا تین مسائل میں سے وہاں گزر چکا ہے جس کا خلا تھا یہ کی ربومیت کا مطلب ہے پرورش کرنے والا نگرانی کرنے والا مالک ایک مخلوق آپ دیکھیں گے مکمل اس کی صحت اس کی بیماری اس کے کھلانے اس کے پلانے اس کے پیدا کرنے اس کے بڑا کرنے اس کو بوڑھا کرنے درختوں شعرا میں فلانے سارا یہ کام صرف اللہ رب العالمین کر پوری کائنات کا رب اللہ رب العالمین یہ اس کا دنیا میں بہت سارے رب ہیں رب کے معنی میں دیکھا جائے لیکن رب العالمین اللہ ابہد لا شریک پوری کائنات کا رب ہے اس بات کا اقرار ہو اعلان ہو کہ اللہ تعالی کی ربوبیت جیسی کسی ان مخلوق کی ربوبیت نہیں پوری کائنات سب سے بڑا رب جو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے یہ رب تکبر کا ایک مطلب کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہو کہ اللہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی شان کائنات میں یا آپ یہ سمجھیں رب کا معنی اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ رب کی کبیریائی ربوبیت میں اعتراف کرنا بیان کرنا بہت آسانی سمجھ میں آئے گا رب کے معنی آتے ہیں مالک کے رب کے آتے ہیں نگرانی کرنے کے رب کے معنی آتے ہیں دیکھنے کے یعنی آپ کی دیکھ بھال کرنے جو ذات آپ کی دیکھ بھال اور آپ کی تربیت کرے اسی کو کہا جاتا ہے رب جو آپ کے معاملات کا مالک ہو اسی کو کہا جاتا ہے رب اگر آپ غور کریں گے تو رب تو بہت آپ کو نظر آئیں گے لیکن اللہ جیسا رب کائنات میں کوئی آپ کو نہیں ملتا ہے اسی لیے ربوبیت کا مطلب سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کا چلال اور اللہ تعالیٰ کی مکمل کبریائی بیان کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے باقی اللہ اگلے شاء میں اقول ہلکے میں اپور کو من وا سفر اللہ